بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل نہ ہوفی للت القدر یہ دیکھیے رب بڑا عمدہ چلا رہا ہے پہلی وہی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو للت القدر میں اور کوئی عجب نہیں کہ آج للت القدر ہو اس لیے کہ سعودی عرب کے حساب سے امارات کے حساب سے آج ستائیسویں شب ہے اور پاکستان کے شمالی علاقوں کے حساب سے بھی آج ستائیسویں شب ہے یہ جو معاملہ ہے قمری ہراتوں کا اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ تاقراتے ہی ہوں آخری عشرے میں تلاش کرو ہاں زیادہ امکان جو ہے وہ تاق میں ہے اور وہ ایک ستائیسویں میں ہے لیکن وہ ستائیسویں میرا اپنا گمان یہ ہے کہ وہ ستائیسویں مکہ اور مدینہ کا ستائیسویں اس کے حساب سے واللہ عالم انز اللہ فلالۃ القدر ہم پڑھ چکے ہیں پہلے انا انزلہ فیلالت مبارکہ مما ازلا کا مالت القدر و کیا تم جانتے ہو کیا ہے للت القدر لہلت القدر خیر من الف شہر وہ القدر سو مہینوں سے بہتر ہے تنف زل والروح وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے یہ انول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالی کا اس دنیا کے نظام کے لیے ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں فیحا یو فرق امرین حکیم اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں ایشو ہو گئے آڈر اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن یو امراض یار جو الہ فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو اور پھر وہ رپورٹیں جو ہے واپس پہنچتی ہیں تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تنظر الملائے کا تو وروح فیحا بےزد ربہم اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور الروح روح الامین روح القس کی ان کا ذکر عام کا پہ علیحدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو اب دو دفعہ پڑھ چکے ہیں علامہ شدید القوا زرت الفستوا تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں یہ جی مطاع ہیں متاعین ثمہ ان کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں تو طرف ضرور مرائے تھا وروح فیا بے اپنے رب کے حکم سے من کل امر ہر امر جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس ایک آئندہ سال کے ان کے بارے میں جو ہے ان کو حکام دے دیے گئے ہوتے ہیں فیحہ یوفرک کل امر حکیم یہ ہم پڑھ چکے ہیں سلام اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے عبادت, عبادت کا جو عجل و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ ہزار مہینوں کے عجل و ثواب سے بڑھ جائے گا حتی مطلع الفجر یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے بارک اللہ و نفانی دفاعی میاں کم بلایا کل اب اس کے بعد یہ ایک سورت جو آ رہی ہے اس کے بارے میں عام طور پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ سورت جو ہے یہ مدنیہ ہے لیکن یہ کہ یہ اکثر سورتوں کے بارے میں یہ جو آخری ہیں ہر قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی ایک رائے تو لکھی ہے لیکن جب تفصیل دیکھتے ہیں تو بہت سی آراہ ہے اس میں یہ کوئی ایک رائے نہیں ہوتی میں نے جب تحقیق کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق یہ سورت بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے سورت البینہ بسم اللہ رحمان الرحیم لم يكن کفر الکتاب المشرقین امن فقین حتہ طاط یا حملب نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے کہ انہیں علیحدہ کر دیا جاتا یا بعض آ جاتے حتہ طاط یا حمل بحیہ نا جب تک کہ ان کے پاس بئیینہ نہ آ جاتی ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے کوئی بہین چیز آئے کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پر ہیں اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بین ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کاٹا نہیں جا سکتا انہیں اپنے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا منفق جو ہے یہ دونوں طریقے سے معنی دے گا اب قابل غور کیا بات ہے وہ بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو سہفم متحرک فیح کتب القیبہ ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اور کی اور وہ فیحا ان اور آپ میں کیا ہے بڑی مضبوط کتابیں لکھی ہوئی ہیں احکام ہیں اللہ کے کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا آیا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے فیحا قطب القی ماہ یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بئنا اب ہو گئی اب بات واضح ہو گئی اب کسی شک و میں کی گنجائش نہیں گئی یہی صورت طلاق میں ہم نے پڑھا تھا ذکر قدم ذکر رسول یقل الحکم آیا ہی تو یہ جو ہے رسول جب تلاوت کرتا ہے وہ ہے کہ رسول اور کتاب مل کر بیدہ بنے اللہ کی کتاب اس کا معلم رسول مل کر بینہ بنے اس اعتبار سے بینا اور ذکرہ کی جو تعبیر ہوئی ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہوئی ہے سورہ بینا میں اور سورہ طلاق میں وہ بہت اہم ہے اب فرمایا وما تفرق الزین ابوت الکتاب اللہ ببادہ یہ جن لوگوں کو, کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں یہ جو بٹ گئے کوئی نسارا بن گئے کوئی یہودی بن گئے پھر نصارہ میں نمن کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے یہ سارا تفرقہ ہوا ہے کب اللہ جا بنا مگر یہ کہ ان کے پاس بیدنا آ چکی تھی گویا کہ اس کے اب جرم کی وہ پورے طور پر اس کی صدا کے سداوار ہو چکے وہ ماں میں یہ آئے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پڑھا تھا بہت ہی چندو کے کسا سورہ زمر میں وہ پھر آ گیا وما امر اللہ یابود اللہ مخلسی نہدین ہو نفا اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں پرستش کریں اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کام اپنے نفس کی برضی کے مطابق کر رہے ہیں وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہے تو یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی یہ تو وہ بات ہو گئی افتو بنونا بباز یہ کتابیں و تقفرونہ بباس کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو کر دیتے ہو فما جزا میفلزال کبین کب اللہ خز الفرحیات دنیا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں زلیل و خار کر دیے جائیں وہ یوم القیامت یوردون الا اشد لذا اور قیامت کے دن بدترین نظاب میں جھونک دیے جائیں دنیا کی رسوائی تو آج ہمارے پر لکھی ڈیڑھ ارب انسان سوہ ارب تو کم سے کم ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کروڑ سے کم نہیں آج مسلمان عزت نام کی کوئی شہ نہیں عالمی معاملات پہ بھی کسنمی پھرست کے بھیا کی تھی ہماری پالیسیاں اور بنتی ہیں کہیں اور سے ہمارے بجٹ کے لیے انسٹرکشن کہیں اور سے آتی ہیں اور تو اور بات ہے تو وما عمیر اللہ اللہ مغل سین اللہ الدین خنفا ہو کر پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیصر والا کیسر کو دو خدا والا خدا کو دو یہ اسلام میں قابل قبول نہیں اب اس کے بعد فرمائے وہ یقینی مسلح تھا تو ہے اس کے علاوہ وہ لباس قائم کریں زکوات ادا کریں بندگی اور شے ہو گئی نماز اور زکوٰۃ علیحدہ شے ہو گئی بندگی تو اطاعت ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اس بندگی کے حقوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز دی گئی آپ کو تاکہ آپ یاد تو کرتے رہیں اللہ کو یاد تو کرتے رہیں تاکہ وہ جو عہد کیا ایا کے نابو ایا کے نسع میں پانچ مرتبہ تازہ ہو جائے اس کو حفیظ نے کہا ہے سرکشی نے کر دیے دندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جبین تازہ کریں یہ جو ہے اس کے اوپر دھندلے ہو گئے کوش بندگی نماز پڑھو تاکہ یہ بندگی کا رس پھر اور چمک اٹھے یہ آ کر ناب و دو آ کے نسعین کتنی مرتبہ دہراؤ گے سورہ فاطیہ کو ہر نماز میں تو تم اپنے عہد کو تادا کر رہے ہو اور زکات دو بذال کا دین القیم آ یہی ہے سیدھا دین ہمیشہ کا دین ان لدین کفر البن عال الکتاب ول مشرقین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی نوش اختیار کی خواب و اہل کتاب میں سے تھے یہود النسارا ولمشرقین خاب و مشرقین میں سے تھے فی نار جہنم خالدین افیحہ وہ ہوں گے جہنم کی عاد میں اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے الاق کہ ہم شر البرییہ یہ یقیناً بدترین خلائق ہے انزین عامن عامرس صالحات اس کے برعکس وہ لوگ جو ایماندار جنہوں نے نیک عمل کیے الاائے کہم خیر البرییہ یہ بہترین خلائق ہے اللہ ہم رب الج النا بن ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جذا ہوں اندر اب ہند جنگ و ادنی تجری ملتا لنہار و خالدین افیحہ ابدا ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات رہنے والے باغات ریزیڈینشل گارڈنز جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش ہمیشہ. یہ مقام اور ایک صورت تغابن جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے وہ بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا دو مقامات پرانے مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائملٹینئس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدین افیہ آیا ہے اور جنت کے لیے خالدین فیحا آبادہ یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہے ویسے جہنم کے لیے بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ابدا بھی آیا ہے اور پھر سارا کچھ لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو تو یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانچہ اسی بنیاد پر امت کے دو بڑی عظیم شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے ایک وقت میں آ کے کھوکھلی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے کہ جن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں انہیں جلا کر راک کر دیا جائے گا معدوب ہو جائیں گے جیسے حیوانات معدود ہو جائیں گے اور اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو جیسے بٹی میں چڑھا کر دھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے ایسے ہی وہ ان کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یہ نوٹ کر لیجیے کہ آپ میرے خلاف کوئی فتو نہ آپ کروا دیں لیکن یہ ہے کہ دو افراد ہیں جو بہت عظیم ہیں ایک تو یہ کہ جو یوں سمجھیے کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں صوفیہ میں بہت چوٹی کی شخصیت محی الدین ابن عربی دوسرے وہ شخص نے جو ہر اعتبار سے محی الدین ابن عربی سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں بہت شدید اختلاف امام ابن تیمیہ اور جو یوں سمجھیے کہ سلفی جو المسلک جو لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کے نزدیک سب سے بڑے امام جو ہے سب سے بڑے عالم وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمتہ اللہ علیہ ان کی رائے بھی یہی ہے تو دو عظیم اشخاص کا اس پر متفق ہو جانا متفق گردید رائے بو علی بارائے من تو یہ وہ یقیناً جو ہے اس قابل تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ ذکر بتا دوں رضی اللہ عنہم یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہمن و عمر صالحہ کے علا کہ صالحات خیر البری من در جنات جناتوں اگن کدری مٹاتے و خالدین افیہ ابدا رضی اللہ عنہ رب عام اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالی وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے ذالک لمن خشي ربہ یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اللهم ربنا اجعلنا ممن اللهم ربنا اجعلنا ممن بارك الله لی ولکم فی القرآن العظیم ووفانی ویاکم بالآیات وبسط الحق